اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانی تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا ان انباک اور سد اور شہید اور ان کا لوگ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہے